پھر اگر وہ بھی انہی آمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پاگے اور اگر منح پھیریں تو وہ نرزد میں ہیں تو اے محبوب انکر اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا